السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وبرکاتہ وسلط وین کا باب التوبہ جس کی حدیث نمبر انیس آج ہم پڑھیں گے اور لیکچر نمبر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں اللہ کے جرابوں یا موزوں پر مسا کرنے کے حوالے سے سوال کر سکوں فقالا تو انہوں نے کہا ما جا بکا کیا چیز لے کر آئی ہے کس مقصد کے لیے آئے ہو کس کام کے لیے آئے ہو فقل تو کہ میں،, میں نے کہا میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں علم طلب کرنے کے لیے آیا ہوں فقالا تو انہوں نے کہا انملا طالب علم ایسا طالب علم جو اپنی خوشی سے علم علم کے لیے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں فقول تو میں نے کہا ان نحو کا دقفی صدر بعد کہ میرے سینے سے پشاب پخانے کے بعد موضوع پر یا جرابوں پر مسا کرنے کے حوالے سے شبہ پیدا ہو گیا ہے وکن تم ران اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اسحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں فجی تو السلو کا اس وجہ سے میں آپ کے پاس سوال کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں ہل سمے کا شیئن کہ آپ کو ایسی کوئی چیز یاد ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنی ہو کالا نام انہوں نے کہا ہاں ضرور کانا یا مرونا ادا کنہ سفر ان او مسافرینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے اس وقت جب ہم سفر پر ہوتے یا ہم مسافر ہوتے اللہ نن ہم تین دن اور تین راتیں اپنے جرابیں یا موزے نہ اتاریں تین دن اور تین راتوں مگر کہ جب حالت جنابت میں ہو جائیں لاکن منگاطن و بولن و نومن اگرچہ البتہ ہمیں پشاب پخانے اور نیند کے بعد اتارنے کی ضرورت نہیں ہے فقل تو میں نے کہا حلسم تہ ید قروف الحو عشن میں نے پھر اگلا سوال یہ کیا کہ آپ نے اللہ کے نبی علیہ صلاۃ وسلام سے محبت کے بارے میں کچھ بیان کرتے سنا ہے کالا نام انہوں نے کہا جی ہاں کُن نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرن کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر تھے فبئین دہ ادنا داہ ارابی بوتن لہو جہ وی کہ اتنے میں ایک عرابی بدو یعنی کہ گاؤں کا رہنے والا یا دور پرے کا رہنے والا جس کو بدو بھی عام لفظ میں کہا جاتا ہے آپ کو نہایت اونچی آواز سے پکارنے لگا یا محمد اے محمد فاجا بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحون من ہا امو آپ علیہ اللہ وسلام نے بھی اسی طرح بلند آواز میں اس کا جواب دیا کہ میں یہاں ہوں فقلت له تو ہم نے اس کو کہا وایحک اغضض من صوتک فانک عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم افسوس ہے تجھ پر کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو کر اپنی آواز کو بلند کرتا ہے وقد نوہیت عن هذا جبکہ ہمیں اس سے منع کیا گیا فقال اس نے کہا والله لا اغضض اس نے کہا کہ اے اللہ قسم میں تو آواز پرس نہیں کروں گا فقال اعرابی قال الرابیو تو پھر اعرابی نے کہا المرب القوما کہ آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے حالانکہ وہ ان میں سے نہیں قالبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی علیہ صلاۃ وسلام نے جواب دیا المر من احب یوم القیامتی کہ قیامت کے دن ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے فما زَالَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى ذَكَرَ بَابًا من الْمَغْرِبِ پھر آپ ہم سے ابھی گفتگو کو فرما رہے تھے کہ آپ نے اسی گفتگو کے دوران مغرب سے ایک, با ایک دروازے کا ذکر کیا مَيْسَرَةُ عَرْضِهِ اَوْ يَسِيرُ الرَّاقِبُ فِي عَرْضِهِ اَرْبَعِينَ وَسَبْعِينَ عَامًا اور اس کی چڑھائی اس طرح بیان کی کہ اس کی چڑھائی کی مسافت چالیس یا ستر سال ہے۔ یا دوسرا یہ الفاظ بولا گیا کہ اس کی چوڑائی میں ایک سوار اگر چلے چالیس یا ستر سال تک چلتا رہے تو وہ اس کا سائز بیان کیا قالا سفیان احدرواتی سفیان جو ایک راوی ہیں انہوں نے کہا قبا ال شامی خلاق اللہ تعالی یوم خلا قسما واتی کہتے ہیں کہ یہ دروازہ شام کی طرف ہے اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو اس وقت پیدا فرمایا جب زمین اور آسمان کی تخلیق کی گئی زمین اور آسمان کو پیدا کیا, کیا گیا مفتو ہن اور اس دروازے کو توبہ کے لیے رکھا توبہ کے لئے کھلا رکھا ہوا کھول دیا گیا لا یوگ اور یہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا حتیٰ تطلع الشمس سمن ہو یہاں تک کہ جس طرف وہ دروازہ ہے اس طرف سے یعنی مغرب کی طرف سے سورج طلوع نہ ہو جائے جس سے مراد یہ ہوا کہ یعنی قیامت برپا نہ ہو جائے یا قیامت نہ آ جائے تو یہ ایک یہ روا ترمزی سنند ترمزی میں یہ روایت ہے جس کو امام ترمزی نے حسن صحیح کہا ہے یہ ایک طویل حدیث جس میں ہمیں کچھ چیزیں ملتی ہیں پہلی کہ علم شر علم حاصل کرنے کے لئے ہمیں کوئی شرم جھجک نہیں محسوس کرنی چاہیے اور ہمیں شرع علم کے لیے چل کر بھی جانا پڑے بلکہ چل کر بھی جانا چاہیے اس کے بھی فضیلت بیان ہوئی ہے اس میں اسی طرح دوسرا مسئلہ کہ جرابوں پر یا موزوں پر مسا کرنے کے حوالے سے ہے کہ ہم اس میں مسا کس طرح کر سکتے ہیں اگر انسان تہارت میں ہے وضو کی حالت میں وہ اس نے موزے پہنے ہیں تو وہ سفر میں ہے تو تین دن اور تین راتوں تک وہ ان پر مسہ کر سکتا ہے اگر اور وہ سفر پر نہیں ہے مقیم ہے تو وہ ایک دن یعنی پانچ نمازوں کے لیے وہ مسا کر سکتا ہے اور اگر اس دوران میں وہ جمبی ہو جاتا ہے یعنی اس کو غسل کی حالت ہو جاتی ہے غسل واجب ہو جاتا ہے تو وہ اگر سفر پر ہے تب بھی اس کو موزے اتارنے ہیں اگر وہ مقیم ہے تب بھی اسے موزے اتار کر غسل کرنا ہے غسل کے بعد وضو کر کے پھر وہ دوبارہ پہن لے اور اگر اس کا وضو ٹوٹتا ہے یعنی اس کو وضو کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر اس کو جرابیں اتارنے کی ضرورت نہیں موزے اتارنے کی ضرورت نہیں اس کے علاوہ ایک مسئلہ اور جو ہمیں ملتا ہے وہ آداب ہیں اخلاق صحابہ نظر آ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ صلاح وسلام کی موجودگی میں صحابہ اپنی آواز بلند نہیں کیا کرتے تھے یہاں تک کہ کوئی اور بھی مطلب کسی کا لہجہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی آواز قدرتی طور پر بلند ہوتی ہے تو وہ اس کو بھی اللہ, اللہ کے نبی کے صحابہ منع کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاس اللہ کے صحابہ ہیں اور یہاں ایک نقطہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ صلاۃ والسلام نے بذات خود اس چیز سے منع نہیں کیا یعنی اپنی ذات کے لیے اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا لیکن ادب اور اخلاق کا دائرہ آپ کے ساتھیوں نے بتلایا جن کی تربیت آپ علیہ صلاح والسلام نے ہی فرمائی تھی اس کے ساتھ اس حدیث میں جو ہمیں اس باب کی تواسط سے یعنی باب التوبہ کے لحاظ سے ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ توبہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے وہ دروازہ بنایا جب زمین آسمان کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ ہی باب التوبہ رکھ دیا باب التوبہ توبہ بنا دیا کہ انسان کے لیے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک کہ اس طرف سے یعنی مغرب کی طرف سے سورج نہ نکل آئے سورج نہ طلوع ہو جائے اور سورج طلوع ہونے کا مطلب وہاں سے یہی ہے کہ پھر قیامت برپا ہو جائے گی اور قیامت سے پہلے تک انسان کے پاس یا اس کی موت آنے تک اس کے پاس وقت ہے ٹائم ہے کہ وہ اپنے اللہ سے رجوع کر لے اور وہ توبہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس دروازے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے گناہوں کو بخشوا لے اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی اس کی زندگی میں بے شمار مواقع دیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بے شمار فضائل اور بے شمار بڑے بڑے اس کے لیے اجر اور ثواب کے ذرائع رکھے ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ انسان سے جانے انجانے میں جب غلطی ہو جاتی ہے تو وہ ان نیکیوں کو کر کے اپنی غلطیوں کا بھی ازالہ کر لے اور ان نیکیوں کا اجر بھی پا لے یہاں تک کہ اگر کوئی انسان کسی راہ چلتی چیز کو ہٹا دے وہ چیز جو وہاں سے گزرنے والوں کو تکلیف دیتی ہو وہ چاہے درخت کی کوئی شاخ ہو یا کوئی کانٹا ہو یا یہاں تک کہ کوئی پتھر بھی ہو تو اس کے لیے بھی اللہ تعالی نے بڑا عجر رکھا ہوا ہے تو ہمیں امت محمدیہ کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر اتنے بڑے بڑے ثواب ہیں تو ان سے ہمیں فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے اور سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنے اخلاق کو بھی درست کرتے کرنا چاہیے اور توبہ جو اللہ تعالی نے ایک لمبی مدت کے لیے ہمارے لیے یہ موقع رکھا ہے اور جبکہ ہم اپنی چلتی سانس کے بارے میں کبھی بھی کچھ نہیں کہہ سکتے یہ کس وقت رک جائے تو ہمیں ہر وقت اس چیز کا احساس کرتے ہوئے فوری طور پر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے حقوق العباد کا خیال کرنا چاہیے حقوق اللہ کا خیال کرنا چاہیے اور خاص کر اپنے معاشرے میں اخلاقی بگاڑ جو ہے اس کی اصلاح کرنی چاہیے اور اس کی اصلاح کا سب سے پہلا جو پائدان ہے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سب سے پہلے درست کرے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق طافرمائے فرمائے وما اللہ بال علیہ توکل تو و علی انیب